باب چل رہا ہے فجر کیا ہے فجر کی نماز میں قلوت ہے یا نہیں ہے تو اس میں دو مشہور مسائل ہیں شواف اور دوسری جانب اور ان کے ساتھ کی سارے مختلف حضرات ہیں شفافے کا کہنا یہ ہے کہ شفافی کا کہنا یہ ہے کہ فجر کے اندر خروط ہے اور باقاعدہ مشروع ہے جبکہ دوسری جانب حناف کہتے ہیں کہ فجر کے اندر باقاعدہ مشروع نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر ہے شواف وغیرہ نے جن احادیث سے اصطلال کیا ہے ان کے جوابات امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں گزشتہ سبق میں آپ نے آخر میں حضرت انسر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے جواب ملاحظہ فرمائے تھے اب اس پر ایک اشکال ہے اور اس اشکال کا جواب دیتے ہیں گزشتہ روایت اگر آپ کے ذہن میں ہوگی اور اس کے جوابات کا انداز آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو سوال وجوہ سمجھ میں آئے گا سوال یہ ہے, ہے کہ آپ نے تو بڑی اسانی سے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ یا دو مہینے بیس دن آپ نے ایک یعنی مخصوص ایام ہے آپ نے قلوط پڑھی اور اس کے بعد نہیں پڑھی جبکہ خود حضرت ان سے اپنے مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قلوط پڑھی تو نے فرمایا نا نا بلکہ مسلسل آپ قلوط پڑھتے رہے فجر کی نماز میں یہاں تک کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا آپ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تسلسل ہیں اور باقاعدہ مشروط ہے سال بھر کے لیے عرضی طور پر جیسا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بوقت ضرورت مصائب اور عالام کے اندر حالات کے اندر آپ پہنچ پڑ سکتے ہیں فجل میں اس کے علاوہ مشروع نہیں ہے لہذا اس سے تو شفاف وغیرہ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ صرف بیس دن قروج پڑی ہے ایک مہینہ اور پھر منسوخ ہو گئی تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو خود کہہ رہے ہیں مالک کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پڑھا اس کے تو جواب اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ جو قلوط ذکر کی جا رہی ہے جس قلوت کا تذکرہ ہے کہ آپ نے مسلسل پڑھا ہم اس کو دو معنی میں دیکھتے ہیں اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو وہی والا احتمال ہوگا کہ آپ نے جو قلوط پڑھی ہے وہ قلوط یا تھی بادر رقو علی ٹھیک ہے کہ نہیں بادر رقو یعنی رکوع کے بعد آپ نے پڑھی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ قبل الرکوع ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب جیسا کہ عاصم کی روایت ہے نقل مالک سے اب آپ کس کو لیں دونوں پر ہم سیر حاصل گفتگو کر کے آ چکے ہیں قبل الرکوع پر بھی اور بعد الرکوع پر بھی اگر یہ خنوت اس خنوط کا تذکرہ ہے کہ جو کیا ہے قلوط بعد الرکوع ہے جس کو روایت امر الحسن امر عمر ابن وبید الحسن نے جو روایت کی ہے تو اس کے ہم کئی سارے جوابات دے کے آ چکے ہیں کہ وہ مخالف ہے دوسری کئی ساری روایات کے اور اگر اس میں یہ والا اہتمام لیا جائے کہ بھائی یہ قروط جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلسل پڑھی ہے یہ وہ قلوط وہ ہے جو قبل رقو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بادہ رقو نہیں بلکہ قبل رقو جیسے کہ اوپر حضرت آسن کی روایت ہے مالک اس کے بھی جواب ہم دے کے آ چکے کہ بھائی رقوع سے پہلے تو ہے ہی نہیں رکو سے پہلے تو ہے ہی نہیں بلکہ رکو کے بعد ہے جہاں پر ثابت بھی ہے لہٰذا جس کے بارے میں بھی کہا جائے گا مالک نے جو روایت کی ہے کہ یہ تسلسل ہے, ہے قبل روکو والی بعد رقو دونوں پر ہم ہاں سے گفتگو کر کے آ چکے ہیں لہٰذا قابل استدلال نہیں رہے گی یہ والی بات جی تو یہ سوال اور جواب جو کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ضرورت مالک کے پاس اللہ آپ سے پوچھا گیا کہ مسلسل قروط پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے اب یہ سوال ہے یعنی کہ بھئی تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ آپ آخر زمانہ تک قروط پڑھتے رہے تو اس کا مطلب کہ الفضل تو باقاعدہ مشروب ہے کہ کو، کو احتمال تو یہ کہ یہ بھی جائز ہو سکتے کہ کی یہ والی جو قلوط ہے اللذی، وہ ہمر اپنے عبید نے حضرت حسن کے طریق سے نقل کی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا, کا پس اگر یہ ایسی ہی ہو تو فقط واقع کرنا پس اس کی مخالفت ہے ان روایات میں جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے اگر بادر رکوع والی بات یعنی اس میں کیا تھا عمر ابن عبید حسن کے طریق سے جو مروی ہو کر روایت آئی تھی اس میں بادر رکوع کا تذکرہ تھا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کا جواب چکے ہیں استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ قبل ہے جیسا کہ اوپر جو آپ کے شاگردوں میں سے قبل ہے تو فلا بیس عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الرکوع شیم تو ہمارے نزدیک ہمارے ہاں حضرت انس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کے حوالے سے جو روایت نزدیک ثابت ہی نہیں ہم نے کل اکثر گفتگو کی ہے کہ وہ یاد حضرت علی اللہ میں جو سنا ہے، وہ بعد میں کسی اور صحابی سے سنا ہے کیا یہ خود اپنا اجہاد اور اپنی رائے ہے وہ نسخ سمت آن اور ان کے نزدیک ثابت ہو چکا قنوت کے لیے بعد رکو رقو کے بعد یعنی حضرت نزدیک تو کیا ہو چکا ہے قبل رقو کا جو لہٰذا حضرت اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کر کہ مشروع ہے ہمیشہ نہیں ہوگا چلیے أبو مَن آن اللہ اللہ وسلم <الفجری> سب سے آخری مستدل کا جواب جو کہ باب کے شروع ہوئی احادیت حضرت ابو ہر ان حضرات میں سے کہ جو فی الفجر کے قائل ہیں اور اس طرح کی روایات نقل کرنے والے ہیں ان میں سے حضرت ابو ہریر رہے جو روایت داخل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط حضرت ابو عررہ کی روایت سے استعمال کر کے یہ کہنا نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے آپ جوابات آباد تو دیکھیں ذرا آ کے حضرت ابو کی جو روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفجر پڑھی تو میں نے پہلے بھی آپ کو روایت کے اندر اشارہ کیا کہ یہ احناف کا مستدل بنے گی اس میں جو ابن شہاب زوری نے تذکرہ کیا ہے اس روایت کے اندر اس میں وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعا بھی کرتے تھے اور بد دعا بھی یعنی کچھ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے اور مخالفین کے لیے بد دعا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی لئی صلی اللہ طب علیہ آپ نے کیا کر دیا چھوڑ دیا تو خود حضرت ابو وغیرہ کی روایات میں صحیح خود ان سے ہی مروی ہے کہ آپ نے پھر کیا کر دیا اس کو چھوڑ دیا اب دیکھیں یہ ہے صرف اور صرف روایت کا جواب اب اس پر ایک اشکال ہوگا پھر اس کا جواب آپ دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے اس جواب کو دیکھیے وقان ابو مرغت رضی اللہ مطالع وقان ابو مرضی اللہ مطالعہ روبی عام ہوں رسّ اللہ علیہ وسلم حضرت بھی روایات نقل کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعض لوگوں کے لیے دعا اور بعض بد دعا کی کفی حدیث کی روایت کے اندر آپ پیچھے دیکھیں گے جتنی رسم سے آئی ہے لہذا پتہ یہ چلا کہ پھر کیا ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب اس جواب پر ایک اشکار ہوگا کہ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جیسے تب عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نے, نے بعد میں آیت کے نزل کے بعد چھوڑ دیا تھا جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حضرت عبیرہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پھر اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا جواب دیا ہے کہ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا حضرت عبرہ کے نزدیک تو پھر کیا ہے وہ اس کے بعد کیوں پڑھا کرتے تھے تو اس کے مختلف جوابات ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عبر تعالیٰ عنہ کے نزدیک متلاقنوت منسوخ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ جس میں بددعار تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی ان کے نزدیک یعنی حضرت ابو غریلا کے نزدیک نقش قلوت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ بدوا کے لیے کیا ہو گیا کہ کیونکہ رائٹ میں یہ آیا کہ من الامر او او یعنی بدوا کو منسوخ کیا گیا نفس قلوت کو منسوخ نہیں کیا گیا حضرت ابرا کا نزدیک ٹھیک ہے لہٰذا اس لیے حضرت ابو ابور اس کے بعد کیا کیا کرتے تھے خلوط حفاظت کیا کرتے تھے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ حضرت حضرت ابو ریرا نے کیا کر دیا تھا کہ حضرت عبورہ نے یہ کہا کہ بھائی مخالف یہ والی جو اضافہ ہے یہ حضرت ابو کا نہیں ہے ابن شہاب زبری نے جو نقل کیا ہے یہ والا اضافہ کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر ہم نے کیا کر دیا چھوڑ دیا کہ جب یہ آیت ہم تک پہنچی تو ہم نے چھوڑ دیا یہ ابن شہاب زوری جو نقل کر رہے ہیں یہ دیگر صحابہ سے نقل کر کے کہہ رہے ہیں حضرت ابو مریرہ کے الفاظ یہ نہیں ہیں اب جب یہ صورتحال ہے تو ابن شہاب زوری نے دیگر صحابہ سے یہ لیا ہے تو حضرت ابو مریرہ کا کیا ہے تو حضرت ابو عبریرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے عبداللہ ابن عمر عبد الرحمان بن ابی بکر ان حضرات یہ حضرات بھی پہلے پر قروط الفجر کے قائل تھے لیکن جیسے ہی ان تک یہ آیت پہنچی اور اس کے پتا چلا کہ قروط کی منسوخ ہو گئی تو ان حضرات نے کیا کر دیا ترک کر دیا لہٰذا اس کا زیادہ سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو مریرہ کو آخر زمانے تک یعنی جب تک وہ قروط کرتے رہے ان تک یہ روایات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی تھی کہ جس میں یہ تذکرہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قریب میں چھوڑ دیا تھا اور اب وہ حکم منسوخ ہو چکا تو لہٰذا وزر ویرا تک پہنچی نہیں اس طرح کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا تھا اس لیے وہ عمل کرتے رہے کوئی سوال کرے کو حاقت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہو وقت کان ابو نبی صفح صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صبح میں قبود فرمایا کرتے تھے فضا کرا اس پر صلی اللہ ما وسلم دیکھئے باقل حضرت نا یونسو قال حضرت نا عبداللہ ابن یوسفحا ربیہ قال حضرت نا روح من الفرج قال حضرت نا یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیز قال حضرت نا بکک بقر ابن عن جاپر ابن ربیہ عنہ قال کان ابو حریت رضی اللہ تعالی عن یقنط فی صلاة الصبح قال فدل ذلك على أن المنسوخ عند رضي الله وسلم، ہم یہ کہتے ہیں, فدل ذلك على أن عند یہ ہیں کہ جو منسوخ تھا إنما كان هو یہ صرف وہ منسوخ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ, وسلم کی بدعا کی فعمل اللہ علیہ وسلم کی اور جو اس بدوا کے ساتھ ویسے جو قلوط شامل تھی فلاں پس وہ منسوخ نہیں یعنی نفس قلوط منسوخ نہیں ہوا کے نزدیک بلکہ کیا منسوخ ہوا صرف اور صرف بدوا آگے پھر جواب الباب جو اب یہ حدیث ہے پر یہ ہے, ہے کہ فساد ذریعے نہ یہ کہ جو سعید ابو سلمان حضرت اب الرحلہ سے نقل کیا ہے یعنی حضرت ابو ریہ کی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ابن شہاب ظہوری نے دیگر سراب کلام سے نقل کرتے ہوئے یعنی اس کا اضافہ کر دیا اس روایت کے اندر فقت یقیناً عنہ نے اس کو نہیں جانا حضرت نے, نے اس آیت کے نزول کو کس کے لیے نہیں جانا یعنی اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں سمجھا ان کے نزدیک کے اس، اس کی منسوخیت نہیں ہوئی مکان یہ عمل اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہے جنہوں نے جانا جو آپ کا پھیل دیکھا وہ قنوط یہاں تک کہ آپ سلے گی بخلاف اس لیے کہ ان کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بعد اس کے خلاف کوئی حجت ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی عبد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب محمد الرحمٰن عبد اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے فن تہ فن بس وہ دونوں حضرات کیا ہو گئے من، منع ہو گئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کیا تھا وہ منسوخ ہوگی اس آیت وجہ سے لہٰذا وہ دونوں بھی رک گئے کاترا کہا بھی المنسوخ المتقدم اور ان نے بھی چھوڑ دیا اس حکم کو جو پہلے گزر چکا جو کہ کیا ہے منسوخ ہے ٹھیک ہے جی وہ جو تمہیں دوسرا جواب یہ تو ان شاء پھر آپ کے سامنے آئے گا حضرت ابو بوریرہ تو ہر وقت حاضر ہوتے تھے تو پھر حضرت بوریرہ ضرور حاضر ہوتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ حضرت بُورہ کا خود آپ نے پہلے حضرت بوریرا کی روایات آپ نے پڑھی ہے میں اس لیے بار بار یہی تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, حضرت خود فرماتے ہیں روایت آپ نے پڑھی ہے کہ آہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الفجر کیا کرتے تھے ایک دن نہیں کی میں نے پوچھا یا رسول اللہ سننا آپ نے فرمایا ہم تو ان کے لیے کیا دیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آ گئے ہیں ولید نے فلاں فلاں تو خود عرضہ کی روایت یہ تو ایک جواب کے پر ہم یہ تو ایک پیش کیا ہے ایک احتمال پیش کیا ہے صرف ارے بات سمجھ سائل کو جس کا سوال تھا یہ صرف, صرف ایک احتمال ہے, احتمال ہے. صاف العالمین